فير الله تعالى فرمات ايه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والان فبالاف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره لله ومن لم يحكم بما انزل الله fa ulaika humu اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کا کساس ہے پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسب نے مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تو کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں گاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں کساس کا حکم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نظیر نذیر کا دوسرے قبیلے بنو قریضہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کے بنسبت دو گنا رکھنے کا کیا جواز ہے جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے اسی کے مطابق فیصلہ کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی میں ظالم متصور ہوگا فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین اللہ تعالی نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضی کا بھرپور اظہار فرما دیا اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی ملحوضہ علماء اصولین نے لکھا ہے کہ پچھلی شریعت کا حکم اگر اللہ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کردہ حکم غیر منسوخ ہے اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے اسی طرح احادیث سے ان نفس و بن نفس و جان بدلے جان کے کے عموم سے دو صورتیں خارج ہوں گی کہ کوئی مسلمان اگر کسی ضمّی کافر کو قتل کر دے تو کساس میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو اسی طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا جب بعض علماء ان نفس بن نفسی کو غلام کے حوالے سے عام رکھا ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری تحت حدیث 6878 ونیل الاوتار ساتویں جلد دس نمبر وغیرہ پھر یعنی انبیاء سابقین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اس کی تقزیب کرنے والے نہیں جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسی اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تقزیب کی بلکہ ان کی تکفیر اور تنخیص و احانت کی پھر یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہوگی اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات و انجیل اور دیگر صحائف آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے جو اس سے جڑ گیا سر حرور سرخرو رہے گا جو کٹ گیا ناکامی و نا مرادی اس کا مقدر ہے اس سے معلوم ہوا کہ وحدت ادیان کا فلسفہ یکسر غلط ہے حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے متعدد نہیں حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں تورات اپنے دور کا حق تھی اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا اور جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئی انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں مزید ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کا ہاشیہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ول يحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه ومن لم يحکم بما انزل الله fa ulai kahumul اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اللہ اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم سب نے اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے وہ انح کم بین بل اللّہ اہ و اہم وحدر کام بہم الله اللّہ اور اے نبی آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے پھر اگر وہ اس سے مو موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف پہلے انجیل کو یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زبانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کا اتباع کرے گا پھر ہر آسمانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ محمینن مطلب محافظ امین شاہد اور حاکم بھی ہے یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغیر بھی ہوئی ہے اسی لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا جس کو یہ صحیح قرار دے دے گا وہی صحیح ہے اور جس کو یہ باطل قرار دے گا وہ باطل ہے پھر اس سے پہلے آیت بیالیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلہ فرمائیں پھر یہ دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کتاب سے ہٹ کر اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آرا یا ان کی خود ساختہ مضمومات و افکار کے مطابق فیصلہ کرنا گمراہی ہے جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے پھر اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروئی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حلال تھیں بعض میں کسی مسئلے میں تشدید تھی تو دوسرے میں تخفیف لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر مبنی تھا اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے الامبیا و اخوۃ الَََََََََََََََ شہدین واحد حوالے صحیح بخاری حدیث نمبر 3443 مطلب امبیاہ اللہی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں دستور اور طریقے مختلف تھیں لیکن مختلف تھیں لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک پھر یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا ہے ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اس طرح تمہاری آزمائش نہ ہوتی جب کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اَوْلِيَاءَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا يكيناً ألا الظالم لوغو كهداية نهي ديتا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آنبيه بس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی جنہوں نے بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمل برباد ہو گئے چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہل سب ہے اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے کیا یہ اب بھی روشنی اور ہدایت اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاشی اور طالب ہیں یہ استفام انکار اور توبیخ کے لیے ہے اور فا لفظ مقدر پر اطف ہے اور معنی ہے کبیمہ کیا آپ کے اس فیصلے سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں بوال فتح القدیر یہ آیت اور اس کے ہم معینی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے آ رہی ہے آج کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اسلامی ملکوں میں اسلامی تعلیمات کے بجائے جاہلیت جدیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی کو فروغ دے رہے ہیں چنانچہ اسلامی ملکوں میں اسلام محبوس و محکوم ہے اور جاہلیت غالب اور حکمران یہ ظالم اور اسلام سے منحرف حکمران اللہ کے ہاں کس طرح سر خرو ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض پرس پر ان کا یقین ہی نہیں ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب الله النسیت الم ملحد في الحرم مبتغن في اسلامی سنت الجہلی و دم مرئن بغیر حقن لی ہری قدم بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر چھ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تین اشخاص ہیں حرم میں الہاد کرنے والا اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی اور جو کسی کا ناحق حق خون بہانے کا طالب ہو پھر اس میں یہود و نصارہ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا مزید دیکھیے سورۂ عالمران آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 118 کا حاشیہ پھر قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض و اناد ہے لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہیں پھر ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباد ابن سامت انصاری رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ اللہ ابن دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ ابن ابئی نے بھی اسلام کا اظہار کیا ادھر بین القینقاں کی یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے اور وہ کس لیے گئے جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے یہودی اب حلیف تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برعت کر دیا لیکن عبد اللہ ابن ابئی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جس پر یہ آیات نازل ہوئیں پھر اس سے مراد نفاق ہے یعنی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے ہیں پھر یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جانے یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئیں گے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئے گی پھر یعنی مسلمانوں کو پھر یہ یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر دے یا اشارہ ہے بنو و کے قتل اور ان کی اولاد کی قیدی اور ان کی اولاد کے قیدی بنائے جانے اور بنو نظیر کی جلاوطنی وغیرہ کی طرف جس کا وقوع مستقبل قریب ہی میں ہوا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أعزة على الكافرين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم متلائم ذلك فضل الله ياتي من يشاء والله واسع عليم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جلد ایسے لوگ تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے رسول <تصفيق> <تصفيق> تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں رسول بون اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں تو اللہ کا گروہ ہیں اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اوليا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين الا لو جو ایمان لاهو تم تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف قطع رحم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اس سے پہلے سے کیونکہ اسے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے لہٰذا ایسے ہی ہوا اور اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو حاصل ہوا رضی اللہ عنہ, و رضو عنہ پھر مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی چار نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہیں پہلی اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا دوسری اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا تیسری اللہ کے راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چوتھی اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان صفات اور خوبیوں کا مظہر عتم تھے چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا ہی میں اپنی رضا مندی کی سند سے نواز دیا پھر یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی یہ بھی بڑی اہم صفت ہے معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے ان کی ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی معاشیت الہی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر ملامت گروں کا ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پاتے نتیجتا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے پھر جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کریں فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے ارا اللہ اور اس اس کے رسول ہیں اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ حزب اللہ اللہ کی جماعت کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے حزب اللہ وہی ہے حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں مشرقوں اور یہود و نصارہ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دار ہوں وہ محبت و موالات کا تعلق نہ رکھیں جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں چاہے وہ ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں پھر خوشخبری دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے انہیں ہی اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا اور یہی حزب اللہ ہے کامیابی جس کا مقدر ہے سورہ مجادلہ آخری آیت پھر اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرقین مراد ہیں یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين